فضل بدر کا بیان چل رہا ہے اور شاید تین ہفتے ہو چکے ہیں اور آج غالب اس کا چوتھا ہفتہ ہے جیسے مجھے یاد پڑتا ہے تو گزشتہ ہفتے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مشرقین اور مسلمان باہم صف آرا ہو گئے تھے جس میں کہ آمنے سامنے آ گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر عاری بنایا گیا تھا سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے اور ان کی رائے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دعاؤں کا سلسلہ اس موقع کے اوپر خصوصیت کے ساتھ جاری ہے ایک واقعہ جو میں نے گزشتہ جمعے کے آخر میں کہا تھا کہ ایک اہم بات رونما ہوئی اور میں اگلے جمعے بتاؤں گا وہ یہ تھی شروع اسی سے کرتے ہیں کہ ہر زمانے میں مختلف کاموں کے ماہرین ہوتے ہیں تو اس دور کے اندر ظاہر بات ہے کہ ٹیکنالوجی نہیں تھی تو انسانی صلاحیتوں پر اعتماد کیا جاتا تھا تو بعض لوگوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی جیسے کہ کھوجیوں کی جو لوگ کھوج لگاتے تھے چوروں کا پیر دیکھتے تھے اسی طرح اندازہ لگانے والوں کی اسسمنٹس کرنے والوں کی اور بعض لوگوں کو اس میں بڑا غیر معمولی اندازہ ہوتا تھا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقی مکہ کی روزانہ کھانے کے لیے ذبح ہونے والے اونٹوں کی تعداد سے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ ان کی تعداد کتنی ہوگی اس نے کہا جس کو پکڑا گیا تھا اس نے کہا کہ ایک دن نو اونٹ ذبح ہوتے ہیں اور دوسرے دن دس اونٹ زبہ ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ تعداد نو سو سے لے کے ایک ہزار کے درمیان ہمارے یہاں ہم دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا مہمانوں کی تعداد کا اندازہ لگا کر کتنی دیگیں پکانی ہیں بازو کو اس کا بڑا اچھا اندازہ ہوتا ہے ان کو بلایا جاتا ہے شادیوں پہ خاص طور پر کہ اس بات کا بتائیں جی اتنے مہمان ہیں اتنے بچے ہیں اتنی عورتیں ہیں تو کتنی دیگ لگے گی کھانے کی تو یہ ایک, ایک ترتیب ہے ایسے ہی ایک شخص تھا مشتقین کے لشکر میں کافروں کے پاس اس کے نام عمیر ابن بحب تھا عمیر ابن بحب کو کسی جنگ سے پہلے لشکر کا اندازہ کرنے اور یہ لوگ ان لوگوں کے لیے کتنے لوگ کافی ہو جائیں گے ان کے جذبات کیسے ہیں مرائیل کیسا ہے لڑنے کی صلاحیت کیسی ہے اس چیز کے اندر اس کو بہت آ, اندازہ اس کا بہت درست ہو تو اسی طرح تعداد کا اندازہ تھا تو قریش نے مشرقی نے مکہ نے عمیر ابن بحق کو بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کی لشکر کا اندازہ لگا افراد کتنے ہیں اسلحہ کتنا ہے تلواریں کتنی ہیں زرہیں کتنی ہیں تو وہ گیا اور اس نے ایک نگاہ دیکھی دیکھا مسلمانوں کے لشکر اور اتنا ایکوریٹ اندازہ لے کر آیا کہ اس نے آ قریش سے کہا کہ تین سو کے لگ بھگ لوگ ہیں یہ تین سو تیرہ اس نے کہا تین سو کے لگ بھگ لوگ ہیں سارے کے سارے لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تین سو لوگ جس ساز و سامان کے ساتھ میں نے دیکھا ہے ظاہر اس نے دیکھ لیا ہوا کہ تلواریں نہیں ہیں گھوڑے نہیں ہیں زرہے نہیں ہیں اس نے کہا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ لوگ اتنے افراد اتنے صرف سامان کے ساتھ اس لشکر جرار کے مقابلے میں آ چکے ہیں یہ کوئی ان کی پلاننگ ہو سکتی ہے کوئی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کوئی منصوبہ بندی ہو سکتی ہے کہ سامنے تین سو لوگ رکھے ہیں اور پہاڑوں کے پیچھے انہوں نے باقی لشکر چھپایا ہوا تاکہ ہم بے خوف ہو گئے ان کے ساتھ مقابلے پر اتر آئے اور یہ اس کے بعد پہاڑوں کے پیچھے والے لوگ جو ہیں وہ بھی نکل آئے جس سے مجھے ذرا اندازہ لگا رہے دو کہ میں ذرا ایک اور لمبا راؤنڈ لے کر آتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اور کہاں کہاں بندے بٹھائے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلا گیا جانے کے بعد جب وہ سارا چکر لگا کر واپس آیا تو اس نے کہا کہ اور تو کوئی نہیں یہی لوگ ہیں جتنے وادی کے اندر نظر آ رہے ہیں اس نے کہا کہ لوگ تو یہی ہیں اور لیکن میں نے خریش جو میں نے منظر دیکھا ہے ان کی آنکھوں میں جو کچھ میں نے دیکھا ہے اور ان کے جو جذبے مجھے نظر آ رہے ہیں اور ان کو جو کیفیت مجھے نظر آ رہی ہے یہ لوگ تمہاری موت کو اپنے اونٹوں کے اوپر باندھ کر اپنے ساتھ لائیں اور یہ اس وقت تک اس میدان سے نہیں جائیں گے یہ تین سو لوگ کہ جب تک یہ اپنے مقابل کو نہ مار دیں یا یہ خود نہ مر جائیں ان کی واپسی اس کے بغیر نہیں ہوگی تو اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ تین سو لوگوں نے شکست کھائی بھی تو یہ کم سے کم تمہارے تین سو چار سو بندے مار کے شکست کھائیں گے تو تمہیں اس پتہ کا کیا مزہ آئے گا جس کے اندر تمہارے تین چار سو بندے چلے جائیں گے تو اس نے پھر اپنا مشورہ دیا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ اس جنگ کے بارے میں پھر سے سوچو اور اگر کوئی صورت نکلتی ہے اس جنگ کو بغیر جنگ کیے واپسی کی تو لوٹ جاؤ واپس یہ بات جب اس نے کہی تو جو سلیم الفطرت لوگ تھے نا اریش کے اندر ان کے دل کو یہ بات بڑی لگی مشرقی کی لشکر سب سے پہلے حکیل ابن نے حضام نے کہا کہ بات درست ہے حکیم تو بعد مسلمان بھی ہوں گے فتح مقہ کے موقع پر اور یہ عجیب آدمی تھے رضی اللہ عنہ کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ ہی محبت رہی حتیٰ کہ اپنے سارے کفر کے زمانے میں بھی حضور سے محبت رہی حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے خدیجہ خدیجت کے اور ان لوگوں میں سے تھے جو تین سال جو محاصرہ رہا شیب علی طالب میں مسلمانوں کا تو یہ اس دوران اپنی ٹھوپھی کے پاس کھانے پینے کا سامان پہنچاتے رہے اس میں ان کی ابو جہل کے ساتھ کوئی جھڑپ بھی ہوئی اور اس کا ذکر میں نے کیا تھا جب شیر طالب سے ہم گزر رہے بات کر رہے تھے اس کے اوپر تو حکیم نے کہا کہ اس کی بات درست ہے ہمیں اس جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس نے سوچا کہ میں اپنے یہ خیالات کس کے ساتھ شیئر کروں کون ایسا اور بندہ ہے اس لشکر کے اندر ابو جہل کے ساتھ تو بات نہیں ہو سکتی تھی وہ تو ویسی جہالت کا باپ تھا اور اس کی تو موت آئی بھی تھی ویسے بھی تو ان کو جو دوسرا سمجھدار آدمی لگا اس لشکر کے اندر جس سے بات ہو سکتی تھی وہ اتبا بن ربیعہ تھا اتبا اور شہبا دو بھائی تھے ربیعہ کی اولاد تھے یہ وہی دونوں ہیں جن کے باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے اندر آرام فرمایا اور جن کے غلام عداس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لایا تھا اس وقت ہی تو یہ دونوں ان میں سے جو اتبا تھا یہ مکہ کے سمجھدار لوگوں میں حلی برد اور ایسے لوگوں میں شمار ہوتا تھا جو جن سے ایسے موقع پر کوئی بات کی جا سکتی تو حکیم اتبا کے پاس آئے تھے اور حکیم نے اتبا سے کہا کہ اتبا کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ ایک ایسا کارنامہ انجام دے دیں کہ جب بھی قریش کی تاریخ میں آپ کا ذکر کیا جائے تو خیر اور بھلائی کے ساتھ ذکر کیا جائے آپ کو قوم کا ایک خیر خا سمجھا جائے ہمیشہ تو اس نے کہا کیوں نہیں ایسا کام میں کیوں نہیں چاہوں گا کہ میں کروں تو حکیم ابن حضام نے کہا کہ یہ جنگ ٹال کسی صورت کے یہ جنگ نہ ہونے دیں اور کسی طرح اپنے اس لشکر کو ہم جو ایک ہزار لوگ ہیں ہمیں عاقیت کے ساتھ مکہ لے جائیں واپس بغیر کسی جنگ کے آپ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے قریش کی تاریخ میں اگر آج کی یہ مصیبت آپ نے ٹالنا تو اور اس سے پہلے ایک قتل ہوا تھا مشرقین کا مسلمانوں نے جو پچھلے جو میں نے بتایا نا بدر سے پہلے جو آٹھ غزبہ اور سرایا ہوئے ان میں ایک مشرق قتل ہوا تھا امر ابن نے تو اس کا خون بھی ایک بہانہ تھا بدر کا کہ وہ ایک مشرق مارا گیا اس کے بدلہ لینے کے لیے اس عمر کے رشتہ دار بھی اس اس لشکر میں موجود تھے ان کو بھی ابو جہل لایا تھا کہ تم اپنے بھائی کا اور اپنے بھتیجے کا بدلہ لو تو حکیم حضاب نے ایک اور بڑا اچھا مشورہ دیا اور خطبہ سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جو آمر جس کا قتل مسلمانوں پر ہے اور اس کے بدلے کا بھی ایک جذبہ ہے ہمارے لشکر کے اندر اس کا خون بہا آپ اپنے ذمہ لیں آپ کہیں کہ اس کے پیسے میں ادا کریں اس کے بھائیوں کو تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کا جذبہ بھی ہو جائے گا اور یہ جنگ ٹل جائے گی اب یہ بڑی حکمت کی بات تھی بظاہر تو رتبا آئے اور اس انہوں نے آ کے لشکر سے خطاب کھیتاب مشرقین کے لشکر تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جنگ جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ کس لیے ہے ہم تو نکلے تھے اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے وہ تجارتی قافلہ بچ بچا کر مکہ کے قریب پہنچ چکا ہے یہاں سے نکل گیا ہے ہمارا مقصد ایک تو وہ پورا ہو گیا دوسرا یہ کہ ہم جنگ کس سے کرنے جا رہے ہیں ہمارے سامنے کون کھڑا ہے تو ہمارے سامنے ہمارے سگے بھائی ایک بھائی اس لشکر میں دوسرا اس لشکر میں چچا بھتیجا مامو بھانجا چچا کے بیٹے دونوں طرف تو ہم تو آپس میں کھڑے ہیں سارے کے سارے تو اگر ہم نے یہ جنگ جیت لی تو کس کو قتل کر کے جیتیں گے اپنے چچا بھائیوں کو اپنے چاچوں کو کسی کا باپ کسی کا بھائی کسی کا بیٹا ہم ان کی ان کی لاشوں کے اوپر جنگ جیتیں گے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان سے جنگ کرنے کی آسان بات یہ ہے کہ ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیں ان کا مقابلہ کرنے دیں باقی عرب قبائل کے ساتھ ہم کیوں لڑیں ان کے ساتھ ان کو لڑنے دیں ان کو اپنا کام کرنے دیں جب وہ اپنا کام کریں گے تو ان کی جنگ آئے گی باقی عرب قبائل کے ساتھ ان کے ساتھ ان کی جنگ ہونے دیں اگر وہ عرب قبائل غالباغ ہے تو بھی ہمارا کام ہو جائے گا ہم چاہتے ہیں کہ ان کی دعوت ختم ہو جائے تو ان کی دعوت ختم ہو جائے گی اور اگر یہ غالباغ ہے سارے عربوں کے اوپر تو بھی ہماری عزت ہے ہمارے چچا کا بیٹا ہے پھر ہم بھی اس کے ساتھ ہو جائیں گے جب یہ سارے عرب کو فتح کر لے گا تو, تو میری یہ نصیحت ہے اتوا نے کہا تو اچھا سارے لشکر پر اس بات کا اثر ہو گیا ابو جہل اس وقت نہیں موجود تھا وہاں پر حکیم کہتے ہیں حکیم حجام کہتے ہیں کہ اتوا نے مجھے میں نے کہا کہ اصل تو ابو جہل لیڈر تو وہ ہے تو آپ میری یہ بات جا کر اس سے بھی آپ کریں حکیم حضام کریں تو حکیم کہتے ہیں کہ میں گیا تو ابو جہل زیرہ پہنتا میں نے اسے جا کر کہا کہ اتوا کی یہ رائے ہے اور انہوں نے اس کے اوپر لشکر سے جب بات کی ہے تو لشکر کے بھی بیشتر لوگ ان کے ساتھ آپ ہیں اس بات کے کہ یہ جنگ ٹل جائے کسی سے یہ سن کر ابو جہل خوب بھڑک گیا اور اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ اتبا جنگ کیوں نہیں کرنا چاہتے اور یہاں ابو جہل نے وہ پتا کھیلا جو عربوں کے نفسیات اور ان کے مزاج کے اندر بالکل آخری بات ہوتی یعنی اس نے اتبا کے لیے کوئی رستہ نہیں چھوڑا اس نے کہا کہ اتبا جنگ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ اس کا بیٹا ابو حزیفہ سامنے والے لشکر کے اندر مسلمانوں کا ساتھی ہے وہ صحابی کے حضور کے اوپر ایمان لیا وہ شروع میں ایمان لیا تو کہا کہ رتبا کو اپنے سامنے والے لشکر میں موجود اپنے بیٹے کی موت نظر آ رہی ہے ہمارے ہاتھوں اس لیے یہ جنگ کو ٹال رہا ہے اب یہ بات جب رتبا کو پہنچی تو آپ کو پتا ہے کہ یہ انسان اب وہ انسانی غیرت کے کہ جی اپنے ذاتی مفاد کے لیے گویا کہ رتبا جنگ ٹال رہا ہے اور حالانکہ اس کے پیش نظر تو قریش کا اجتماعی مفاد تھا تو اتبا بہت سخت غیرت کے اندر آ گیا اس نے کہا یہ تو اب اس نے میرے پر ذاتی حملہ کیا پرسنل اٹیک کیا کہ میرے میرے باعث جنگ نہ کرنے کا یہ کہ مجھے اپنے بیٹے کی جان عزیز ہے جو مسلمانوں کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جان نسار صاحبی ہے ابو حذیفہ نام تھا اب اتبا نے کہا کہ جی جنگ ہوگی اور سب سے پہلے میں خود نکلوں گا اور میرے ساتھ میرا بیٹا ولید نکلے گا اور میرے ساتھ میرا بھائی شہبا نکلے گا ہم پہلے تین بندے بار وہ اربوں کی نفسیات ہے غیرت کو اگر چھیڑ دیا تو پھر ساری سمجھداری عقل مندی اور حکمت اور مسئلہ ایک طرف ہو جاتی ہے اب بہادری دکھانے کا وقت آ جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہم تین پہلے بار نکلیں گے تو یہی ابو اجہل کا مقصد تھا اتبا کو وہاں تک لے گیا جہاں تک لے جانا تھا تو اتبا خود باہر نکلا اس کے ساتھ اس کا بھائی شیبا اس کے ساتھ بیٹا ولید بن عدبا. یہ تین ادھر سے نکلے جب یہ تین نکلے تو اس کو کہتے تھے اس زمانے میں جملہ کہا جاتا تھا جنگوں کے اندر پہلے ون ٹو ون مقابلہ ہوتا تھا پھر گمسان کا رن پڑتا تھا بعد میں تو اس میں نکلنے والے کہتے ہیں ہل نم مبارزن کون ہے جو میرے سامنے مقابلے کے اندر آتا ہے تو جب یہ اس نے کہا تو تین انساری مقابلے کے اندر نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دو بھائی اور, اور معوض یہ دونوں میں نے بتایا تھا کہ یہ حضرت سیدہ آفرا رضی اللہ تعالی کے انہا کے بیٹے تھے اور یہ وہ صحابیہ ہے جن کے ساتھ بیٹے بدر کے میدان میں رسول اللہ کے سپاہی تھے اور یہ اعزاز صرف انہیں جو حاصل ہے تاریخ اسلام کے لیے خنسا کے چار بیٹے تھے نا سات بیٹے رسول اللہ کے سپاہی میدان بدر کے اندر جس سے کھڑے تھے وہ حضرت سید آفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ تو یہ دو بھائی بہت تھے اور تیسرے جو تھے وہ حضرت عبداللہ جو رواحق مشہور انصاری صحابی ہیں تو چونکہ وہ ہیلمٹ ہیلمٹما چیز پہنی ہوتی تھی نہیں تو وہ جس کو ڈھانٹا کہتے ہیں وہ باندھا ہوتا تھا جنگ میں تو انسان پہچانا نہیں جاتا کون جیسے آج کل لوگوں نے ماسک پہنا ہوا تو اس پہ پتہ نہیں چلتا تو اس نے کہا کتبا نے کہا کہ کون تین بندے جو نکلے ہوئے کون انہوں نے کہا کہ نام تو وہ نہیں جانتا تھا ان کا رقص مل رہا انصار انصار سے نکلے ہیں سار ہے مدینے والے تو اتبا نے کہا کہ ماننا بکو من ہاجا ہمیں تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور پھر حضور کو آواز لگائی کہ یا محمد اخرج جیلینا اقفانہ من قومنا کہا کہ اے محمد ہمارے اس مقابلے کے اندر ہمارے جوڑ کے ہماری برابری کے لوگ نکالو جو ہماری قوم میں سے قریش میں سے لوگ نکالو اور اخبان کا مطلب ہوتا ہے کف ہمارے ساتھ برابر ہو جائے جس طرح ہم قریش کی لیڈرشپ ہے اور بڑے لوگ ہیں آپ بھی اپنے مقابل کسی بھی جوڑ کے جوڑ کے لوگ باہر نکالے یہ مدینے والوں سے ہم نہیں لڑیں پہلے تو جب انہوں نے یہ کہا تو حضور نے کہا کھڑے ہو جاؤ حمزہ اور کھڑے ہو جاؤ علی مرتضی اور کھڑے ہو جاؤ ابو عبیدہ اپنے چچا کے بیٹے نے کہا دو چچا کے بیٹے اور ایک سگے چچا تو زون نے کہا تینوں وہ تینوں آئے انہوں نے بھی ان کے بھی وہ تھے تو پھر اسبا نے پوچھا کون اب کون آیا تو انہوں نے کہا کہ حمزہ دوسرے نے کہا کہ علی تیسرے نے کہا کہ ابو عبیدہ عبیدہ تو اس پر اسبا نے کہا کہ ہاں اب جوڑ کو جوڑ پڑھائیں اب یہ مقابلے کے لوگ ہیں یہ اپنی موت سے چند منٹ پہلے کی اس کی گفتگو ہے یا کہیں کہ اس کے تکبر کے کلمات مات کہتا یہ ہے نا اکفا ان کے کہا کہ ہاں یہ معزز لوگ ہیں یہ اس قابل ہے کہ ہم سے مقابلہ کریں یا ہم اس قابل ہیں کہ یہ ہمارے سامنے آئیں تو ایک روایت یہ آتی ہے ابن اکمساد کی روایت ہے ابن کے اندر کہ جب اتبا نے یہ کہا کہ ہمارے برابر کے لوگ نکالو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قومو یا بنی ہاشم اے بنو ہاشم تم اٹھو یعنی میرا خاص میرا خاندان اٹھیں وہ لوگ اٹھیں جو میرے قریبی ترین رشتہ دار ہیں اور ان سے زیادہ قریبی کون ہو سکتا تھا سگا چچا چچا زاد بھائی بھی حضرالی مرتضا داماد بھی اور اس کے بعد جو ہے دوسرے بھی جیسا کہ بیٹے تو کہا کہ حضور کے جو الفاظ ہیں حدیث میں جو آتے ہیں کہ یا اذ نور کہا کہ کہا اے بنو اس حق کو لے کر اٹھو اس حق کے ساتھ اٹھو جس کو دے کر اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے اللہ نے اپنے نبی کو جس حق کو دے کر بھیجا ہے اس حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اس باطل کے مقابلے میں جو اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے آئی تو اس پر جنگ شروع ہوئی اور جو تھے وہ سب سے بڑے تھے عمر میں ادھر سے اتبا بڑا تھا وہ اتبا کے مقابلے میں آئی اور پھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دوسرے نمبر پہ شیبا تھا اس کا بھائی تو حمزہ بڑے تھے دوسرے نمبر پہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شیبا کے مقابلے میں آئے اور اتبا کا بیٹا ولید ان تینوں میں سب سے چھوٹا تھا ادھر سے علی مرتضی عمر میں سب سے چھوٹے تھے تو ولید کے مقابلے کے اندر یتیم آمنے سامنے اس رین کے ساتھ آ گیا اور جیسے ہی حملہ ہوا حضرت علی نے اور حضرت حمزہ نے پہلے ہی بار میں دونوں کی غزلیں اڑا دی پہلے بار تھا اور اتبا بھی گیا ادھر سے نہیں شیبہ بھی گیا اور ولید بھی گیا اتبا کے مقابلے کے اندر چونکہ بیٹا تھے اور ان کی عمر بہت زیادہ تھی بوڑھے تھے تو ان کو ٹانگ پر لگی اس کی ضرورت ان کی ٹانگ کٹی انہوں نے اتبا کو زخمی بھی کیا لیکن چونکہ یہ دونوں اپنے اپنے مقابل کو مار کے فارغ ہو چکے تھے تو یہ دونوں آئے اور انہوں نے اتبا کو بھی قتل کر دیا وہ تینوں جہنم میں گئے اور یہ تینوں واپس آئے اور حضرت البید رضی اللہ تعالیٰ عن حضور سے کہا کہ کچی تھی خون بہرا تھا بوڑھے بھی تھے تاکہ آ رسول اللہ اگر میں مر جاؤں اس زخم کی وجہ سے تو کیا میں شہید ہوں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آپ شہید ہوں گے اگر آپ اس, اس, اس کی وجہ سے پھر اس کے بعد انہوں نے ایک شعر پڑھا جس کا عربی کے اندر مخول یہ تھا کہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمن اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب رستے کے اندر ہم سب کی لاشیں بچھی گی ہماری زندگی کے اندر دشمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتا ہماری لاشوں پر سے گزر کر ہم سے پہلے محمد کے رفقاء کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانے کو اگر ان کو سب ختم کر دے تو پھر ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پہنچ سکتا ہے اچھا ایک دلچسپ بات سیرت نگاروں نے اور لکھی ہے کہ اتبا اور شیبا دونوں بھائی یہ اتنے ڈی موٹیویٹڈ کیوں تھے اتنا ان کے دل جو ہیں وہ لڑائی پر آبادہ نہیں تھے جوش و خروش نہیں تھا ان کے اندر ابو جہل ان کو مسلسل اختہ کر رہا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ دونوں جنگ کے گرے نکلنے لگے تو وہ جن کا غلام تھا جو طائف کے باغ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے پہچان لیا تھا وہ قسطہ یاد ہوگا آپ کو میں نے طائف کے قصے میں سنایا تھا اس کو جب پتا چلا کہ یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جا رہے ہیں تو اس نے دونوں وہ پاؤں پڑ گیا اپنے دونوں آقا تھے اس کے مالک تھے اس کے وہ غلام تھا ان کے پاؤں پڑ گیا اور ان سے کہنے لگا کہ بی و امی انتما کہا کہ میں میرے ماں باپ آپ پر قربان خدا کی قسم آپ اللہ کے رسول کے مقابلے میں نکل رہے ہیں اور یہ آپ جنگ کے لیے نہیں نکل رہے ہیں آپ اپنی قتل گاہوں کی طرف جا رہے ہیں تو اس نے پوچھا کہ ایک اور بھائی تھا اس کا آس نام تھا اس کا تو س میں پوچھا کہ کسی سے اداستے کہ کیا واقعی تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم وہ اللہ کے رسول ہے اور ان سے مقابلہ کرنے والا کامیاب اگر واپس نہیں آ سکتی یہ بات دونوں بھائی بھی سن رہے تھے تو اب ان کا دل اس کی وجہ سے دہل بھی ڈالا کیونکہ یہ غلام باہر ان کا مخلص تھا تو ان کے یہ خیال تھا کہ واقعی کہیں اثر رہا اور وہی ہوا جو وہ لوگ چاہ تھے خیر اس کے بعد جنگ جب یہ ون ٹو ون مقابلے کے بعد جو گھمسان کا رنگ پڑتا ہے سارے ایک دوسرے میں جو لشکر گتھنگ گتھا ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ والی جنگ شروع ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش میں تشریف لے کے دوران جنگ اور آپ نے نماز کے لیے آپ کھڑے ہو گئے. دو رقع نماز آپ نے پڑھی اور پھر آپ نے کہا اللہ تعالی سے وہ اپنی دعا کی اور کہا کہ یا اللہ آپ نے جو مجھ سے وعدہ کیا کہ ایک لشکر میں تمہیں ضرور فتح دوں گا یا اللہ آپ نے اس وعدے کو پورا فرمائی اس لشکر کے اوپر ہمیں فتح دیں اور پھر وہ دعا بھی آپ نے کی کہ جو آپ نے کہا کہ یا اللہ یہ ایک مختصر سی جماعت ہے اگر آج یہ جماعت ختم ہو گئی تو یا اللہ تیری عبادت کرنے والا دنیا کے اندر کوئی نہیں رہے گا یہ تیرے عبادت گزاروں کا یہی ایک مختصر سا قافلہ ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کے پندرہ سال کی محنت کا خلاصہ تھا جو صبح میں دان جنگ کے اندر موجود تھا نبوت کے دن سے لے کر اس دن تک آپ نے جو محنت فرمائی تھی وہی لوگ تھے جو سبق آپ کے سامنے تھے اور اس کے بعد پھر وہ دعا میں نے جس کا ذکر پچھلے جمع میں کیا تھا کہ آپ ہاتھ اٹھاتے رہے آپ کی چادر گر جاتی تھی صحیح نہ صدیق نے کہا, کہا رسول اللہ بہت ہو گیا خدائی قسم اللہ جملہ شاہ راہوں نے آپ کے سن لیا فقط رب آپ نے بہت زاری کر لی اللہ کے سامنے صدیق نے کہا کہ جبرعیل امین آئے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ یار رسول آپ ایک مٹھی اٹھائیں مٹی کی ریت کی جو بدر کے میدان میں تھی اور آپ اس کو اٹھا کر یوں پھینکیں اور فرمائیں شاہت الرجوہ کہ ان سب کے چہرے جو ہے وہ خاک آلود ہو جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل ہی کہنے کے اوپر مٹی اٹھائی اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ پھینکی اور جیسے ہی آپ نے وہ مٹی جو ہے وہ پھینکی تو ان سب کے اس کے اندر پڑی اسی دوران ان کو ان کے اوپر آنکھیں وہ اس دوران آسمان سے فریشنوں کا نظر شروع ہوئی اور صحابہ رام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو ہمارے ساتھی نہیں تھے اور وہ جو ہے وہ جنگ کے اندر باقاعدہ لڑ رہے تھے اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے بعد میں مقتولین کو شمار کیا تو ہم اپنے قتل شدہ لوگوں کو اور فرشتوں کے قتل شدہ لوگوں کو الگ الگ پہچان رہے تھے کیونکہ جو فرشتوں کے قتل شدہ لوگ تھے ان مقبولین کی شکل اور ہوتی تھی اور ہمارے تلواروں سے جو لوگ قتل ہوتے تھے ان کی شکل اور ہوتی تھی اس میں پہلے ایک ہزار فرشتے اترے پھر تین ہزار اترے اور پھر پانچ ہزار فرشتے اترے اچھا یہ جب اترے تو بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان فرشتوں نے تین قسم کی روایتیں ہماری بعض روایتوں میں ایک ان فرشتوں کے جو امامے تھے جو پگڑیاں باندھ دی تھی وہ سیاہ رنگ کی تھی کالے رنگ کی پگڑی جائی تھی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ سفید رنگ کی پگڑی باز کے اندر پہنی ہے کہ وہ زرد رنگ کی پگڑی تھی اور اس کے روایت میں آتا ہے کہ اس پگڑی اس کو شملہ کہتے ہیں پگڑی کا تو ان پہ موڈوں کے درمیان شملہ بھی چھوڑا ہوا تھا پگڑی کا ایک پگڑی ہوتی بغیر شملے والی شملے والی پگڑیاں پہنی بھی تھی اور ان کے موڈ مونڈے ہوتے ہیں مونڈوں کے درمیان ان کو انہیں شملے چھوڑے دیتے اچھا اس کے بعد یہ جب آئے تو قرآن شریف میں فرشتوں کے نزول کی آیات ہیں قرآن شریف کے اندر ساری کی ساری موجود ہیں فرشتوں کو انسانوں کو مارنے کا طریقہ نہیں آتا اس لیے کہ انسانوں کی روح قبض کرنے کا تو اسرائیل کا کام ہے یہ تو یہ دوسرے فرشتے تھے جو آئے تھے اس لیے قرآن کی آیت ہے کہ اللہ جلو نے فرشتوں کو قتال کرنے کا طریقہ خود سکھایا اللہ نے فرمایا کہ فب ربو کی کیا ہے سورجنٹ پال کی فب ربو الاعناق انادی وب ربو کل بنان یہ فرشتوں کافروں کی گردنوں پر مارو گردن پر مارو اور ان کے ایک ایک پور کو کاٹ دے. یہ اللہ ج نشانوں کا حکم جن کو ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے فرشتوں کے مقتور جن کو فرشتوں نے مارا تھا اس طرح پہچانے کہ ان کی گردنوں پر سیاہ نشان تھے اور ان کے کوروں پر سیاہ نشان تھے وہ جو اللہ کا حکم تھا کہ ان کو گردنوں پر مارو اور کوروں پر مارو صحیح مسلم میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے اس فرشتوں کے قتال کے بارے میں کہ ایک مسلمان مجاہد جنگ بدر کے اندر ایک مسلم کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور ابھی انہوں نے اپنی تلوار نہیں اٹھائی تھی اور وہ مسلمان صحابی پیچھے تھا انہیں تلوار ابھی فضا میں بلند نہیں کی تھی کہ ان کو ایک گھوڑے کی آواز آئی جیسے گھوڑا قریب سے آتا ہے اور اس کے بعد ایک آواز آئی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے حضوم آگے بڑھو اور یہ حیضوم حضرت جبرائیل کے گھوڑے کا نام اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو ایک مجھے جیسے آپ نے کبھی کوڑے کی ایک تھراک سی آواز آتی ہے نا کوڑے کی جب فضا کے اندر کوڑا مارا جاتا ہے کہ تو مجھے اس طرح کی ایک آواز آئی اور میں نے دیکھا کہ وہ مشرق سامنے چت زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے اور اس کی ناک اور اس کا چہرہ جو ہے وہ کوڑے کی ضرب سے پھٹ گیا مکمل گویا کہ یہ جبریل امین کی ضرب تھی کیونکہ جبریلی گھوڑے کا ذکر ہے کہ جس سے وہ اس سے آگے جا کر پڑ گیا تھا تو اس انصاری صحابی نے اپنا یہ مشاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ ذکر کیا گیا رسول اللہ میں نے تو یہ دیکھا کہ میں نے بھی اس کو نہیں مارا تھا کہ یہ آواز آئی اور آواز کے بعد ایک کوڑے کی آواز آئی جیسے کوڑا ہوا کے اندر آتا ہے اور وہ سامنے اپنا اس کا چہرہ پھٹا پڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے فرمایا کہ تو نے سچ کہا جو توں نے دیکھا یہ تو نے صحیح دیکھا اور یہ آسمان سے امداد تھی جو تیرے لیے اللہ جن شام اللہ ممتعی کے تیری بجائے فرشتہ بہترے اور حضرت ابن عباس ایک اور روایت یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا نبی کریم دیکھ رہے تھے شاید ان کو بہت واضح تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل ہے اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے اور سامان جنگ یعنی جنگ کا پورا سامان پہنے ہوئے یہ اتر گئے میدان کے اندر جبرئی امین فرشتوں کی فوج کے ساتھ یہ بدر واحد موقع ہے جس کے اوپر فرشتے جنگ کے لیے اترے ن کے اندر اور موقع پر بھی فرشتوں کا اترنا ثابت ہے لیکن لڑنا ثابت نہیں ہے لڑائی جو فرشتوں کی ثابت ہے کتاب کرنا فرشتوں کا باقاعدہ جنگ کے اندر حصہ لینا یہ صرف بدر کے اندر ہے اور اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے مسئلہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ بدر میں مسلمانوں کے پاس اسباب انتہائی کم تھے باقی جنگوں کے اندر آپ تناسب دیکھیں گے تو کسی نہ کسی درجے کے اندر جب میدان میں آ جاتے تو کوئی نہ کوئی شکل اس کی بنتی تھی بدر میں چونکہ مسلمان تعداد میں بھی کم تھے اور اسباب میں بھی بہت زیادہ کم تھے سامان جنگ نہیں تھا مسلمانوں کے پاس کس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور مصرت کی شکل کو اور ہوئی ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے اللہ جلل شانوں کا وعدہ ہے مسلمانوں سے وہ اقبال کا مشہور شعر ہے کہ فضائے بدر پیدا کرو تو آج بھی فرشتے آسمان سے اتر سکتے ہیں بشرط کہ فضائے بدر کرتا ہے اس فضا کے اندر اگر انسان ہو ہر موقع پہ اللہ کے مجاہدین نے آپ کبھی دیکھیں گے افغانستان میں جہاد ہوا روس کے خلاف امریکہ کے خلاف آپ کبھی ان مجاہدین سے پوچھیں کہ انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے کرشتے میدان جہاد کے اندر دیکھے اتنی بڑی بڑی سپر پاورز کو شکست دینا اسباب کی دنیا کے اندر ممکن نہیں تو اللہ کی مدد اور نصرت نہیں ممکن ہے اور ان مجاہدین نے افغانستان میں پہلے روس کو اور اس کے بعد امریکہ کو جس قسم کی شکست سے دوچار کیا انہوں نے خود انہوں نے مناظر دیکھے کہ تھوڑے لوگ کیسے زیادہ کے اکیلے کافی ہو جاتے ہیں کم اسباب کے ساتھ کیسے زیادہ اسباب والوں کا مقابلہ ہوتا ہے ایمان کا مقابلہ جب ٹیکنالوجی کے ساتھ آ جائے گا ایک, ایک ہر قسم کی ٹیکنالوجی ایک ایک لشکر کے پاس ہے ہر قسم کی چیز ان کے پاس ہے اور دوسروں کے پاس صرف ایمان ہے اور اللہ اس کے رسول کے اوپر ان یقین ہے اور اللہ کے لیے جال میں چھاور کرنے کا جذبہ ہے تو اللہ تانوے کیسے کیسی کیسی مدد اور کیسی کیسی نصرت دکھاتے ہیں یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو میدان کے لوگ جن لوگوں کو اس کا اسلامی تجربہ ہے وہ اپنے واقعات بتاتے بھی رہتے ہیں لکھتے بھی رہتے ہیں لوگوں نے سنے بھی ہیں ہم نے بھی سنے بہت سارے سفر اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جہاد کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے اللہ کی مدد آسمانوں سے اتارنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ میدان جہاد ہے کیونکہ وہاں مسلمان اور کافر بالکل آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور عموماً ایسا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے اسباب کم ہوتے ہیں مسلمانوں کے پاس تعداد کم ہوتی ہے مسلمانوں کیونکہ مسلمان کا بھروسہ اسباب پر نہیں ہوتا وہ تو اللہ کے لیے نکلا ہوتا ہے اور کافر کسی اور کام کے لیے نکلا ہوتا ہے ظاہر بات ادھر پھر اللہ جل شاہ اپنی قدرتوں کے کرشمے دکھاتے ہیں ان شاء اللہ اسلام کے واقع اللہ